بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم رحمزي في وارث به وارث يا ايها الذين لا تطغوا كل الذين باخروا وقالوا لاخوانهم اذا باوا في الامر او قالوا غزا لو كانوا عدوا ما باتوا وما جو ایمان لائے ہو لا جاؤ کل دینہ ان لوگوں کی طرح کافا وہ جنہوں نے کفر کیا اوقات خوانی اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا ادا دارہ وہ فل اور جب وہ چلے زمین میں انہوں نے زمین میں سفر کیا اور کانو غزن یا وہ میں تھے لڑنے والے تھے لو کان امدا اگر وہ ہوتے ہمارے پاس ما ماتو و ما قتلو تو نہ وہ مرتے نہ قتل کیے جاتے لیا جاض اللہ کا ہس رتن تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے وہ باحی و امید اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ با خوبی ماتا مارون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے نفاق کی وجہ سے کافر ہیں اور یہ عقیدہ وہ صرف اپنے دل کے اندر ہی نہیں رکھتے بلکہ اس عقیدے کا وہ برمرا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی جہاد کے سفر پہ گئے اور جہادی سفر میں فوت ہو گئے یا لڑتے ہوئے مارے گئے قتل ہو گئے شہید ہو گئے اگر ہمارے پاس نار ہمارے پاس رہتے تو وہ نہ مرتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے ان کا یہ عقیدہ اور قور اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے اندر حسرت بنائے رکھے گا مسلمانوں کو اس عقیدے سے اس لیے روکا کہ غلط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رس کا باعث بھی ہے جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر میں میدان جہاد میں نہیں جاؤں گا تو, مجھے بہت نہیں جاؤں گا. ایک تو یہ عقیدہ دماغ میں زیر میں بیٹھے گی تو پھر بزدلی پیدا ہوگی موت سے بندہ ڈرے گا اللہ کے راستے میں لڑنے سے گریز کرے گا تو مسلمانوں کو اس عقیدے سے اللہ تعالی نے روکا اور کہا وبا ہو یو ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور موت کا وقت مقرر ہے وہ جب اس نے اللہ نے مقرر کیا ہے وقت اس وقت پہ موت آنے ہی آنی ہے اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے موت اور نہ ہی اس سے لیٹ ہوگی تاخیر سے آئے گی یہی عقیدہ مسلمانوں کی قوت کا باعث ہے جب مسلمان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ نے و موت لکھی ہے اسی وقت آنی ہے اس سے پہلے نہیں آنی ہے پھر وہ اللہ کے راستے میں جہادوں کی تال کرنے سے گھبراتا نہیں ہے کیوں اس کو پتہ ہے کہ اگر اللہ نے موت میں جانے جان میں لکھی ہے تو وہیں آنی ہے گھر میں نہیں آ سکتی اور اگر اللہ نے دھارمک موت لکھی ہے تو میدانے جنگ میں جو مرضی ہو جاتی مجھے مار نہیں سکتا جب اللہ نے موت کا وقت لکھا ہے اللہ نے جب موت دینی ہے تو موت آئے گی اس کے بغیر اپنے آپ کوئی نہیں مار سکتا البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قطع کر دیے جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو البتہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بغفرت اور تھوڑی سی رحمت بھی اس سب کچھ سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کافی دنیا کا دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی راہ میں جہاد کی تال کرنا اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا شہید ہو جانا یا راہ جہاد میں میدال میں پہنچنے سے پہلے ہی جہادی سفر کے دوران ہی مثلاً موت کا واقع ہو جانا یہ تمہارے لیے اللہ کی نوفرت اور رحمت کا باعث ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے معمولی سی مغفرت اللہ کی طرف سے معمولی سی رحمت یہ بھی دنیا کے سارے و سمام سے بلکہ دنیا و ماہ کی ہاں سے بہتر ہے تو شاہون مربت اگر تم مر گئے یا تم قتل کر دیے گئے تو یقیناً اللہ کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی تمہیں موت آئے بستر پر موت آئے جہادی سفر میں یا تم قتل ہو جاؤ میدان جہاد میں جیسے کیسے بھی تمہیں موت آ جائے آخر اکٹھے تو اللہ کے پاس ہی ہونا ہے جمع تو اللہ رحب ال کے پاس ہی ہونا ہے اگر تمہاری زندگی اللہ کے کریمے کو بلند کرنے کی خاطر ہو اور اسی کی راہ میں موت ہو تو اپنے اعمال کا بہترین بدلا وہ تم اللہ رب العین کے ہاں پارو گے اور اگر موت دنیا کے پیچھے باغ کے دور سے آ گئی مرنے والے ایکسیڈنٹوں کے اندر بھی مر جاتے ہیں لوگوں کو موت فیکٹریوں کارخانوں کے اندر بھی آ جاتی ہے اور ایریا رگڑ بگڑ کے کس طرح برف بھی کئی مرتے ہیں کئی ڈاکٹروں کے ہاتھوں بھی مر جاتے ہیں موت نے لکھی ہے آنی ہی آنی ہے اللہ عالم دین کے دین کی ہاتھیں اگر موت آئے گی تو وہ وائشن جو سواپ ہے کبھی ماں رحمت من اللہ کے دن کالا بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے ولو اور اگر آپ ہوتے بدغل سخت دل تم سخت بولنے والے گلی القلب سخت دل والے لن فضو من حولك تو وہ یقیناً آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے دور بھاگ جاتے فاقوان ہوں آپ انہیں معاف کریں درگزر کریں وسط اور ان کے لیے کوشش کرم کریں بشاگر ہوں پھر امر اور ان سے معاملے میں مشورہ بھی لیں فقیدہ ازنتا فتح بکل اللہ اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توقل کریں ان تو نہیں یقینا اللہ تعالی توقل کرنے والوں بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے عمر کے دن مسلمانوں نے خوف کی وجہ سے میدان سے پیچھے ہٹنے کی غلطی نہیں کی بلکہ غلطی انہوں نے کی والے غنیمت کو دیکھ کر وہ درا چھوڑنے کی اور پھر دوسری غلطی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کے اور غم نات ہو کے دل چھوڑ بیٹھنے کی اور میدان سے نکلنے کی یہ بڑی خطرناک قسم کی عظیم غلطی تھی تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی دوبارہ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کسی قسم کی سرش نہیں کی ڈانٹا نہیں جڑتا نہیں انہیں کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا تم نے وہ جگہ کیوں چھوڑی یا تم میدان چھوڑ کے کیوں بھاگے دان کپٹ نہیں کی بلکہ کسی کو کچھ نہیں کہا اس نے اخلاق سے پیش آئے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک ساتھ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ نے حسن خلق اور طبیعت کی نرمی عطا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص قدر احسان ہے اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے ورنہ مسلمانوں کا جمع ہونا ممکن نہیں تھا معلوم ہوتا ہے کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق یہ نہایت ضروری چیزیں ہیں بہت خردی اور درشتی سخت اور کرخت قسم کا لہجہ اور الفاظ یہ لوگوں کو قریب نہیں ہونے دیتے دعوت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں بس تو پھر لاحو اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے اس نرمی کے نتیجے میں آپ کو اللہ نے یہ آسانی دی کہ یہ سارے لوگ پھر آپ کے ارد ویسے کہ ویسے جمع ہیں فعفو عنہم تو جو جگہ میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ انہیں معاف کر دو ہم اور ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش معاف خود بھی معاف کرو اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے معاف کر دے شاضر ہوں پھر امر اور ان کو اہم معاملات میں اپنا مشیر بناؤ ان سے مشورہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ کھانا ہوا کی طرف سے حکم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی در بدھر سے کام لیا ان کے لیے استحکار کی اور کئی کاموں میں مسلمانوں کو اپنے مشورے میں شریک کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے مشورہ لے فلا ہزم کا فتح وقت مشورہ لینے کے بعد جب کوئی بات طے پا جائے اس کو پھر فیصلہ پکا کر کے پھر اللہ پہ ترقل کرو پھر نتائج اللہ تعالیٰ کے ذمے چھوڑ دو یعنی مشورے کے بعد کسی چیز کا فیصلہ کر لیا جائے اسے پوری دل جمی سے کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے یہ پختہ ارادہ کر لینے کے بعد مشورہ کریں مشورے کے بعد اپنا ارادہ پختہ کر لیں پختہ ارادہ کر کے دل جمی سے کام کریں اور نتیجہ اللہ کے سپرد بتا دینا یہ ہے توکل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر. ان اللہ یقین اللہ تعالی تبکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اچھا یہ جو مشورہ ہے نا مسلمانوں کے امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام صاحب علیہ وجمائن سے اپنی زندگی میں مختلف معاملات میں مشاورت لیتے تھے پر اس مشورے کو اسلامی طرز زندگی میں اسلامی طرز حکومت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں وہ امرو ہوں شور آسلمانوں کے جو آپس کا معاملہ ہے وہ مشاورت سے طے ہوتا ہے جنگ بدر کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اس کے آنے کی خبر ملی تو آپ نے مشورہ کیا ابو بکر نمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تو آپ نے ان سے اراض کیا سائڈ عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ شاید ہم انصار سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم اس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈالیں تو ہم ضرور ڈالیں دیں یعنی اس قدر ہم آپ کی اتاف کرنے والے ہیں اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ گھوڑوں کو مدینے سے بہت دور ایک جگہ ہے وہاں تک لے جائیں تو ہم ضرور لے کے جائیں گے یہ صحیح مسلم کے روایت ہے جب بھی خندق کا موقع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نام سے مشورہ کیا تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عن نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا ان کے مشورے پر عمل کیا گیا اور مدینے کے اطراف میں خبر کھو دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رام سے مشاورت رہی مشورے پر عمل پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے مشورے میں بڑی خیر اور برکت رکھی ہے لیکن آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشورے اور ووٹ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے جمہوریت زدہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشورہ اور ووٹ ایک ہی چیز ہے یہ دونوں ایک چیز نہیں جمہوریت کو اسلامی شورہ قرار دیتے ہیں حالانکہ جمہوریت اسلامی شعور نہیں اسلام کا شعرائی نظام الگ ہے اور جمہوریت ایک چیزیں دیگر ہے ان دونوں کے اندر زمین اسمان کا فرق ہے جمہوریت میں ہر اہل نہ اہل سب برابر ہیں کوئی تمیز نہیں کوئی امتیاز نہیں کسی کی کوئی فضیلت نہیں سب کو ایک درادو میں ایک پلڑے میں رکھ کے تولا جاتا ہے پھر اسی طرح اس میں فیصلہ کون ہے جمہوریت میں جبکہ شورا میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا شورا میں دلیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اور شورا میں سب برابر نہیں عہد حمل عقد کا مقام بلند ہے باقی لوگوں کی نسبت شورا میں امیر مشورہ لینے کا پابند ہے لیکن صرف ان کاموں میں جو قرآن و سنت میں مذکور نہ ہو واضح طور پر بلکہ تدبیری اور انتظامی قسم کے امور ہو ان امور میں امیر مشورہ لے گا اور مشورہ لے کر کام کرے گا اور مشورے کے بعد آخری فیصلہ وہ امیر کا ہوتا ہے قیدہ عدم کا پتا وقت اللہ کا کہ وہ مناسب سمجھتا ہے جو فیصلہ کر لیا ہے اس کو سر جمہوریت کو تو نظام ہی بڑا عجیب و غریب و علام ہے اور الگ ہے اور پھر ایک وہ جمہوریت ہے جو مغرب میں رائج ہے وہ تو ایک الگ ہی شہ ہے وہ پورا دین ہی الگ ہے جمہوریت کا اچھا دوسری وہ جمہوریت جو انہوں نے اسلامی جمہوریت کے نام پہ متعارف کروائی وہ چیزیں دیگری ہیں اس کے اندر اور مغربی جمہوریت میں بہت سارا فرق ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں رائج پاکستان میں پھر وقت پرواعج نظام یہ جمہوریت بھی نہیں حقیقت کی آنکھ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں روایج نظام جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کا صرف نام استعمال کیا جاتا ہے اندر کھاتے یہ اور ہی چیز ہے کیونکہ جمہوریت اپنی تعریف کے مطابق پاکستانی نظام پر صارف نہیں ادھر تو ہاتھ پاؤں کے ہی بندے رہے ہیں جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا ہاں جمہوریت کی طرز پر ہزب اقتدار اور حزب اختلاف انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جمہوریت کی طرز پہ ووٹنگ کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے یہ ظاہری چند ایک جو نشانیاں جمہوریت کی وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں لیکن اصل میں پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ہی نہیں یہاں پہ ولی عمل حاکم نہیں ہوتا کوئی بھی حکمران وہ غلی عمل نہیں ہوتا بلکہ پاکستان یہ بڑا عجیب و غریب چربہ ہے پاکستان کا سیاسی نظام پھر کبھی تفصیل سے اس پر بات کریں گے جو لوگ وہ قانون کو سمجھنے پڑتے ہیں ان کو بڑی آسانی سے یہ غلیہ سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے جمہوریت کے نام اور جمہوریت ایسا گند ہے اگر وہ صحیح معنوں میں نافد ہو جائے تو آپ کا پورا ملک لبرلزم کا شکار ہو جائے تو یہ اچھی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہاں نام اگرچہ جمہوریت کا ہے یہ جو بجارے یہ جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت کے نام پہ تفلی بجاتے کرتے ہیں ان کو بھی پتا نہیں کہ وہ کیا رہا جمہوریت کا تحفظ اور جمہوریت کے لیے قربانی اور جمہوریت جمہوریت کا سرتا ہی ہے سمجھنے کو بھی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے تو بہرحال یہ شورائیت ایک الگ چیز ہے اور جمہوریت ایک الگ چیز ہے مشورہ طلبی اور شہ ہے اور یہ ارکان پارلیمنٹ کا جو دھندہ چلتا ہے یہ چیزیں دیگری ہیں پارلیمنٹ کو مجلس شورا کا نام دینا یہ لاعلمی ہے اور کچھ نہیں اللہ فلا بادی والا فل اگر تمہاری اللہ تعالی مدد کرے فلاح وادی والا تو تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے یا فضر تم اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے تو من سنوكم من ہی تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے وہ اللہ پر یہ توقع اور لازم ہے کہ رومن اللہ پر ہی توقع کریں یعنی مشورہ کرو تاہم مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے پھر تیز جمی سے اس پر عمل پیدا ہو جائے اور نتائج اللہ تعالیٰ کے سپورت کا اللہ تمہیں بہتر نتائج دے گا اور اللہ پر تبقل کرو اللہ تبکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ پر تبکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھاری مدد کرے گا اور اگر اللہ مدد کرے گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تم ہی ہمیشہ غالب رہو گے اور اگر اللہ نے مدد نہ کی اللہ نے تو بھاری مدد چھوڑ دی تو اللہ کے سوا اور کوئی پھر مددگار نہیں ہے اور لازم ہے کہ وہ محمد اللہ تعالیٰ پر ہی توقع کریں اللہ پر ہی اعتماد اور بھروسہ کریں